محمد مدن چل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ بھی سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں کچھ تاثرات بھی بھیجتے ہیں مفتی صاحب بھی موجود ہیں نگران شورا بھی موجود ہیں اور ان شاء اللہ آج جو سوالات ہوئے اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی اور آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی تو الحمد حسو معمول ایک کثیر علم دین حاصل کرنے کا یہ موقع ملا اللہ تعالیٰ شرکت قبول فرمائے حاضریاں قبول فرمائے خوب علم دین کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے جو سیکھا اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق دے دوسروں کو بھی پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے ایک زہر تعلیم کا بھی تربیت اجتماع کا سلسلہ ہے تو بعض جو لوگ لینگویجز کے کورسز کرتے ہیں ابتدان کسی نے سوال اس طرح سے بھیجا تھا کہ جو عربی لینگویج سیکھتے ہیں یعنی عربی جس کو بولنا سمجھنا آتی ہے تو کیا وہ مطلب قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے تفسیر کر سکتا ہے تو اس پر کافی کلام ہوا اور الحمد للہ امیر علیہ سنت نے خزانہ عرفان شریف نور عرفان شریف کا تعارف بھی پیش کیا اور ساتھ ہی مصراۃ الجنان جو کہ اردو میں سب سے جدید جو تفسیر لکھے شائع ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہوا تو یہ ایک بڑا عجیب کانسیپٹ بھی ہے اور ظاہر یہ بھی ایک طبقہ ہے جو اس طرح کے معاملات جو کرتا ہے تو اس سلسلے میں آپ مزید کچھ رہنمائی فرمائی الحمد للہ ربی العال والسلام وسلام سید المرسلین اس میں امیر سنت کے مدنی پھول مدنی پھولوں کا بلکہ پورا ایک مدنی گلدستہ پورا ایک مدنی گارڈن ہے بہت سارے آپ اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اس پہلو کی طرف غور کرتے ہیں نا تو اس طبیعت اور اس ذہن نے کافی فتنے پیدا کی ہیں جی کہ اگر تھوڑی بہت جا تو عربی پڑھ لی اور اس کے معنی سمجھ لیے اور پھر یا پھر کسی ایسے ترجمے کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ پہ کہ یہی سب درست ہے مگر یہ نہ جانا کہ مطلب کہ کون سا کون سی عبارت کس ترجمے کا تقاضا کرتی ہے یعنی کن لفظوں کا اس وہاں انتخاب ہونا چاہیے تو پھر وہ پڑھتے ہیں کہتا دیکھو یہ ہے یا نہیں ہے دیکھو یہ ہے یا نہیں ہے یہ ہے نا یہ نا ارے بھائی وہاں یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے بولنا ہے، نہیں بولنا اس کا نہیں ہوتا اچھا پھر اس طرح کے لوگوں کو نہ ناسک قیل ہوتا ہے نہ منسوخ کا ہوتا ہے اچھا کئیوں کے لیے نہ ناسک کا لفظ بھی نیا منسوخ نیا کہ یہ کہاں سے آگیا تو پھر یہ کہ بہت سارے اس میں علوم ہیں کہ جب قرآن کریم کو پھر جو, جو بھی ترجمہ کرتے ہیں قرآن کریم کا تو وہ ترجمہ اور پھر جب اس کی تفصیل کی جاتی ہے تو تفسیر میں بھی مطلب کہ عام آدمی تفصیلی کے ساتھ کے کیا میر سونت کے مدنی پل اپنی جگہ واضح ہیں تو یہ صورت حال کو سامنے رکھ کر میں تو آپ کے سوال کے ذمن میں تمام عاشقان رسول کو یہ پیغام دوں گا کہ اس طرح کے فطروں سے خود کو بچائیں یعنی وہ باتیں جو چودہ سو سال تک ہمارے کسی مطلب کہ علماء مفتیان نے کرام آئے ماہ کرام مشردین مفصدین کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے آج مطلب کہ ایک اس پور فتن دور میں آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ ہے دیکھو قرآن میں یہ ہے دیکھو قرآن میں یہ ہے اور اس طرح کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس طرح گمراہ کرنے والے لوگ اور قرآن بیان کر کے اب چونکہ عام آدمی کو تو نہیں اتنا پتا ہوتا نا تو اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن کے نام پر اور پیچھے ان کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کوئی ایسے مطلب کہ آشیقان رسول اساتذہ کرام کا ان کے ساتھ کوئی ساتھ ہوتا کوئی بزرگوں کا ان کے اوپر نا سایہ نہیں ہوتا بالکل کوڑے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسے بالکل کوڑے لوگوں کو ایک اچھی یونیورسٹی اپنی ٹیچر نہیں رکھتی اپنے استاد نہیں رکھتی کہتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہاں سے کیا سیکھائے ایسے کوڑے آدمی کو آدمی مطلب کہ علاج نہیں کرواتا اپنا کہ بھائی اس اسے کوئی مطلب وہ کیا کیا ہاؤس جاب کی ہے یا نہیں کی ہے ایسے کوڑے آدمی کو آپ ہی کو اپنا امپورٹنٹ کیس نہیں دیتا کہ بھائی اس کی بھی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے वा. کیا ہے کیا نہیں ہے اور ایسے کورے نیرے کورے اور جس کے مطلب کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ان لوگوں سے ان کو دیکھو تو دور دور سے کوئی مذہبی لوگ بھی نہیں لگتے یہ ایسے بھی ہیں اور مذہبی لگتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے یہ مطلب چلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ہمیں ضرورت کیا ہے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا اور علم سیکھنے کا یہ کون سی ایسی بات کی امیر فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ مجھے کسی نے آ کر کہا کہ فلا روایت ہے کوئی اس ایک مسئلے میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو امیر سد فرمائے کہ جو حدیث چودہ سو سال تک کسی محدث کی نظر سے نہیں گزری اس میں نہیں گزری تو مجھے اسی بات مطلب وہ ان کو آپ نے ہٹا دیا اچھا اسی طرح امام ابن سیری رحمت اللہ تعالی لے کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ منافقین ٹائپ کے لوگ آ کر آپ کے پاس انہوں نے قرآن اچھے انداز سے پڑھا آپ نے نہیں سنا اچھا کیا پر, ہم پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے منع کر دیا کہ پتا نہیں کون سی باد جائے یہی تھا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں پہلے حدیث سنانے کا کہ حدیث سن لیجیے تو منع کیا کہ میں تم سے حدیث سنانے چاہتا چاہتا کہ ایک آیت ہی سن لیے آدھی آیت بھی نہیں سننی تو پھر وہ جب چلے گئے کسی کہنے والے نے ہی کہا ان سے کہ آپ اگر قرآن کی آیت سن لیتے تو کیا تھا تو یہ ارشاد فرمایا امام اب سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے یہ کوئی بات دوسری کہہ دیتا اور وہ دل میں میرے بیٹھ جاتا میرا عقیدہ خراب کر دیتی تو پھر میں کیا کرتا ہوں حالانکہ کتنے بڑے امام ہیں امام اب نصیر رحمت کبیر ہیں پھر یہ اب ان کا ہی عمل ہے نا ان کا ہی عمل آج کے دور میں ہمارے لیے بڑا رول ماڈل ہے تو یہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میں تمام عاشقہ رسول سرس کرتا جو امیر نے سنت رہے آج مدری مذاکرے میں جو تفسیر قرآن کے حوالے سے جو قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے حوالے سے مدرف الطاف فرمائے پسرات الجنان جو دس جلدیں ہیں اسے لے کر آپ رکھ لیں یہ ان شاء اللہ زندگی بھر آپ کے کام آتی رہیں گی اللہ نے چاہتا ہوں آپ کے نسلوں کے کام آتی رہیں گے مفتی صاحب اس معاملے میں مزید قرآن ہمارے یہاں اصل میں ایک محاورہ جو ہے نا کا کلو جدید لذیذ کہ ہر جدید چیز جو ہے وہ لذیذ ہوتی ہے اب وہ جدید چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہمارے یہاں اب مثال کے طور پہ بعض ایسے پیجز یا بعض ایسے افراد اب ان کے لائک یا سبسکرائب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ ہمارے جو ایسے آشکان رسول ہیں وہ بھی بے کرتے ہیں ایسے افراد کے پیجز کا وزٹ کرتے رہتے ہیں اور بعض اس پہ لیکس وغیرہ بھی کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اول تو آپ جسے بیان ہو گیا کہ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے قرآن و حدیث ائما کے اقبال سب چیزیں ہمارے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد بڑے اس پر جو وہ آ, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ویڈیو کو تو اتنوں نے دیکھ لیا تو اتنوں نے دیکھ لیا ہم نے یہ بات کی تو فلاں نے دیکھ لیا تو بھائی آپ ڈانس کر لیں مودی صاحب اگر ڈانس کرنا شروع کر دیں تو اب ملین کی جگہ بلین دیکھ دیں گے آپ کے کیا کر رہے, آ, مولانا کیا کرے مولانا کیا کرے گا کہ صرف لوگوں کا دیکھ لینا یا اس ویڈیو کو کلک کر لینا یہ کوئی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ آپ بات آپ کی حق ہو گئی تو مسئلہ وہی ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و اطراع نے جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے فصل الکرین سراۃ المستقیم سراۃ الزین الم تیم اس کے علاوہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو مومینوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف چلتا ہے تو موسی راہ کی طرف اس کو پھینک دیتے ہیں اور ان قریب ہم اس کو جہنم کے اندر داخل آئے دیتے ہیں مومنوں کا راستہ تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے مسلمان کس راہ کے اوپر چل پھر آپ جو ہے نا وہ ایسے افراد کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا نہ پڑا کچھ ہے نہ علم کچھ ہے حتیٰ کہ عربی تو چلو کسی کو آتی ہو عربی بھی نہیں آتی ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں بس کیا اس نے نئی بات آپ کے سامنے بتا دی وہ نئی بات بتانا کو کمال تھوڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا علی بخاری شریف کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو وہ جانتے ہو۔ تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے تو بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی ان کے سامنے بیان نہیں کی جاتی تو اب وہ افراد ایسی باتیں بیان کر کے یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں گے اور توجہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے اتنے لائکس ہو جائیں گے تو ہمارے اتنے سبسکرائب ہو جائیں گے تو ہمارے ویور اتنے ہو جائیں گے ہمیں دیکھنے والے اتنے ہو جائیں گے تو اللہ کے بندے آپ حضرت علی رضی اللہ تنہوں کے فرمان کو تو دیکھیں کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے جو آپ نے بیان کی ہے کئی لوگ شریعت متحرہ کو جٹلا رہے میں پڑ جاتے ہیں اللہ کی پنا اللہ کی پنا جی کال جی. چلائیے جی. جی. جی. جی. جی. جی. میرا نام ندیم فیوم ہے کشمیر مظفرآباد سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے برتھ ڈے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے اگر برتھ ڈے پر کیک کاٹا جائے خوشی منائی جائے اور لمبی عمر کی دعا کی جائے تو ایسا کرنا کیسا رہے گا شرعی اعتبار سے برتھ ڈے اگر شریعت کے حدود کے اندر منائی جا رہی ہے کوئی غیر شرعی بات اس میں نہیں کی جا رہی مثلا مرد و عورت جمع نہیں ہے میوزک میوسیقی وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے کوئی ایسا خلاف شرع کام اس کے اندر نہیں کیا جا رہا تو شرعی اعتبار سے برتھ ڈے منانا تو جائز ہے البتہ رہا جہاں تک کیک کا کاٹنا یہ دعا کرنا وغیرہ اس میں تو کوئی حج نہیں ہے اچھی بات ہے دعا کرنا تو لیکن جہاں تک رہی کیک کا کاٹنا تو کیک فی نفسی ہی کاٹنا تو درست ہوتا ہے لیکن جو اس میں احتیاطیں ہیں وہ میرے لشمن بیان کر چکے ہیں کہ کیک کا کاٹ کے اس کو کھانا یہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں اس پر عدم توجہ ہوتی ہے اور وہ بکھرا ہوتا ہے تو اس میں کاٹیں تو پھر اس بات کا احت... اس بات کی احتیاط بھی ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی ذرا ضائع نہیں ہونا چاہیے کال دیک یعنی شراخ کی بارگاہ میں ارد ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں جب مدنی سوٹی کا سلسلہ ہوا اور اس میں امیر احمد سنت نے جو دل چوئی کی آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پور ارشاد فرماتے ہیں اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارد ہے کہ امیر احمد سنت نے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ کیا ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں تو امیر احمد سنت دامن برکات عالیہ نے ارشاد فرمایا جی پڑھ فر سکتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ جب واش روم میں ہاتھ دھویں گے شریف پڑھ سکیں گے برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے دیکھیں دل جوئی کے تو ایک سے ایک منفرد انداز مدنی مذاکرے میں برائے راز دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی پروپر کلام نہیں کر پا رہے تھے بات نہیں کر پا رہے تھے میرے سوندر سے نعرے لگوا کر ان کی جوئی کی اور ان کو خوش کیا اور روایت بالکل واضح ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے اور پھر اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہمیں کون کون سی انداز دل, دل جوئی کے اختیار کرنے چاہیے اسپیشلی میں آپ کو کہوں والدین کی دل جوئی میں یہاں ضروری عرض کروں گا جو مدری چینل کے جو ناظرین ہیں ہماری جو دل جویاں ہیں نا اور ہمارے جو مطلب خوش کرنے ہم دوستوں کو باہر پڑوسیوں کو تو جان پہچان والوں کو تو آفس والوں کو تو آتے جاتے لو, کئی لوگ خوش کرتے رہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہماری خوشیوں سے اور ان کی دل جوئی ہم سے ہو اسے سے محروم رہ جاتے ہیں تو بالکل دل جوئی کریں اور ان کا دل خوش کریں مگر میں آپ سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے نہ آپ کے دوست ہیں نہ سب سے پہلے آپ کے کوئی اور جان پہچان والے ہیں, سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں اب آپ کے والدین ان کا دل خوش کریں والدین کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی بہنوں کا دل خوش کریں یا آپ کے گھر کے اندر جو چار افراد دس افراد جو بھی ہیں نا آپ کے گھر کے اندر ان کا دل خوش کریں سلے رحمی کا بھی ثواب ملے گا دل جوئی کا بھی ثواب ملے گا اور ماں باپ کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کا بھی ثواب ملے گا اچھی نیتوں کے یعنی ایک سے بڑھ کر ایک ثواب اللہ کی رحمت سے گھر کے اندر موجود ہے تو یہ جو دل جوئی کا انداز اب امل سنر کا جو متی چن دیکھتے ہیں نا یہ دیکھیے ایک عام اسلامی بھائی جس کو پہچانتے نہیں ہیں. اس کی دل کا انداز اتنا خوبصورت ہے تو جن کو آپ جانتے پہچانتے جو آپ کے قریب رہتے ان کی دل جو کتنا اچھا ہوتا ہوگا باشا. میں مجھے پرسنلی میں جانتا ہوں <تصفح> میرے بہادر کا یہ ہوتا ہے کہ جو بہت کلوز ہونا اس کی دل جو میں رگبت نہیں ہوتی کہ یار یہ تو روزانہ ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے ساتھ آتے جاتے رہتے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور تھوڑا کبھی کبھی ملنے والے کے لیے کرتا ہے لیکن اب میرے سو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا قریب ہو نا اس کی دل جو اتنا اہتمام بھی فرماتے ہیں کیونکہ اس سے اس کے ساتھ کچھ مطلب کہ کمزور پہلو رہ جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے نا مگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ساتھ رہنے والے یہ مطلب زیادہ میری دل جوئی وغیرہ کے وہ مستاق ٹھہرتے وہ دن رات رہتے تو یہ چیزیں اللہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین گھر کے اندر یعنی بہنیں بہن بہن کی جوئی نہیں کرتے لڑتے جھگڑتے اسی طرح مطلب کہ شوہر بیوی کی دل جوئی کرے بیوی بی شوہر کی دل جو ہے یعنی نیت کریں کہ میں دل خوش کر رہا ہوں نیت کریں میں دل خوش کر رہا ہوں میرے بچوں کی امی کا وہ نیت کرے کہ میں بچوں کا ابو کا دل خوش کر رہا ہوں بوجھ نہ لیں اس کو گھٹن کا احساس نہ لیں اور یہ بہن بولے میں اپنے بہن کا دل خوش کر رہی ہوں بھائی بولے میں اپنے بھائی کا دل خوش کر رہا ہوں بہن بولے میں اپنے بھائی کا دل خوش کر رہی ہوں بھائی بولے میں نے بہن کا دل خوش کر رہا ہوں نہیں میں آپ کو آگے بڑھ کے کہوں کہ ساس کہے کہ میں آج اپنی بہو کا دل خوش کر رہی ہوں اس کا دل جو ہی کر رہی ہوں میں کچھ بھی آپ میں بیٹی آپ کی آپ کی طبیعت کیسی ہے بیٹی آرام کیا نہیں کیا خالی دو جملے پوچھو نا بیٹی آج آرام کیا نہیں کیا ارے یہ مطلب کہ بہو تو بہو بھی ہوئی بیٹی ہوتی ہے اسی طرح مطلب کہ بہو لئے امی آپ بیٹے میں کر رہی ہوں امی آپ آ آرام ہو جائز جھوٹ بھی نہ ہو جائے آج آپ کو نیند نہیں ہوگا اتنا اترا تھا نہیں اس کو پھلا پھولا تھا لگتا ہے مگر یہ بولیں گے اتنا اترا تھا لگتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی سچ بول کر اچھا بول کر آپ دل خوش کرنے کی عادت پیدا کریں یقین کے اتنا سواب ملا اچھا سوباب کے ساتھ ساتھ جو گھر امن کا گہوارہ بنے گا نا. محبت پیار جو آپس میں جو ہوگا آپ بولے یا میں تو کرتا ہوں یا میں تو کرتی ہوں سامنے والے گا. کوئی اس کی میں فرق ہی نہیں پڑتا بتا نہیں اس کے سینے میں دل ہے کہ پتھر ہے آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو آپ کو رسپانس ملے گا آپ رسپانس کے لیے نہ کریں کیونکہ میں نے کوئی میسج تھوڑی کیا کہ میں نے وہ ریپلائی ملے گا میں نے تو دل جوئی کی ہے ریپلائی کے لیے میں نے دل جوئی نہیں کی ہے نے تو سواب کے لیے دل جوئی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نیکو کا جر ضائع نہیں فرماتا اللہ کے لیے کی ہے تو آپ سوباب سے سواب کی پوری امید رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے ثواب عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے وہ دیکھ رہا ہے وہ سبھی ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ علیم وہ بھی ذات صدور اس کے لیے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ دل جوئی کی جو ادا ماشاءاللہ جو ہمارے ساحل محترم نے فون کیا اور ایک بہت خوبصورت چیز کو انہوں نے اس کا نوٹس لیا تو یہ پھر اسی طرح میلے میں پڑوس میں علاقوں میں جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں آشکن رسول ہیں اللہ ہمیں ان سب کی دل جوئی کرنے کی توفیق تعفرائے ماشاء اللہ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھوں مفتی صاحب کیا فرماتے اگر تو وہ آپ کا اٹیش بات ہے ٹوائلٹ اور دونوں نہیں ہے شروع میں تو تو نہیں پڑیں گے اس وقت کلمہ شریف وغیرہ اور اگر تیز بات اس طرح کا ہے کہ بالکل آپس میں پارٹیشن ہوا ہوا ہے کوئی لکڑی کا پلاسٹک کا ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دونوں میں فرق کر دیا گیا ہے تو اب اس صورت میں وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کال دیں الحمدللہ رب العالمین مدنی مذاکرے کی مدنی محقق سے یوں گویا محسوس ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے سے مزید روشنی حاصل کی جا رہی ہے اور نگرانی شورا کی بارگاہ میں ارض یہ ہے کہ اپنی وقتاً فوقتاً نظر اترواتے رہا کریں ارض یہ ہے کہ یہ جو آج مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں جو مدنی پھول دیا جا رہا ہے کہ غیر عالم سے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی جو ترکیب جو آج بنی مدنی مذاکرے میں اور مدنی مذاکرے کی مدنی محقق میں اس حوالے سے اگر سوشل میڈیا پر کوئی مدنی پھول آ جائے یا کوئی کلپ آ جائے تو الحمدللہ کافی رہنمائی ہو جائے گی اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوگا تو اس سے کافی لوگوں کی رہنمائی کی ترکیب بن جائے گی السلام علیکم ورحمت رحمتہ اللہ وعلیکم و السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ اگر کوئی شے یا کوئی ش... کوئی ایسی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہ لیا کرے انشاءاللہ اللہ نظر بد سے تحفظ رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیرتہ فرمائے اور ہم سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے چینل پر ایک بات آتی ہے تو وہ ایک اپنی حد تک رہتی ہے آئے چلی گئی لیکن سوشل میڈیا یہ ایک ایسا ایک میڈیم ہے کہ سے کافی حد تک فوائد حاصل ہو رہے ہیں جبکہ اسے یہ مثبت کام لیا جائے منفی کام لیا جائے تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بے حد و بے شمار ہیں اب چونکہ فائدہ مثبت فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد کم ہے تو فوائد ہمیں کم نظر آ رہے ہیں اور اس کا منفی استعمال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہمیں اس کے نقصانات کے پہلو بھی نظر آ رہے ہیں بٹ ایک جیسے یوں سمجھے کہ چھری ہے چاکو نائف کہ اس سے بندہ کاٹو یا پھل کاٹو تو یہ اپنے اپنے استعمال کے اوپر ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کوشش کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے مدنی گلدستے آپ تک پہنچانے کی اس مدنی گلدستے کو بھی انشاءاللہ بنائیں گے امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے سن لیا ہوگا اور اس کو یہ آگے پہنچا دیں گے آپ کے پیغام کو جی ہاں جی امین عموماً بات تو باتوں کا تنزیہ ہی پوچھی جاتی ہے لیکن پوچھنے والے نے تو یوں پوچھا کہ آپ بغداد کب جائیں گے تو ہوتا نا آپ اتنے عرصے سے مدینے نہیں جا رہے تو یوں تو ایک وہ تنزیہ بھی بعض اوقات انداز ہوتا ہے تو امیر علیہس نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا کہ جب بلاوا آئے گا تب چلے جائیں گے تو ایک بات یہی ہوتی ہے کہ بعض سوال کا ایک اتنا خوبصورت انداز سے جواب دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کا وہ اگر تنزیہ بھی انداز ہونا تب بھی وہ ہے نا کہ وہ بات پر وہ تیزی کے ساتھ یا غصے کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا بلکہ بہت ہی پولا یہ جواب دے دیا میرے سب سے یہ تو جو بھی انداز آپ اس کا بیان فرما رہے لیکن واقع مدری مذاکرے میں ایسے انداز پر سوالات آئے بھی ہیں کہ جس سے مطلب کہ سامنے والے کو لگے کہ یار یہ کون سا انداز ہے مگر آپ نے اس انداز کو بہت پولا لیا یعنی یہ سمجھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت اور بہت پیاری ادا ہے کہ کوئی میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کا برتاؤ کرتا تھا نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خل اتنا ہی برتا چلا جا سکتا تو یہ تو سرکار کا صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان ہے کہ جس امتی کو عطا فرما دیں اور ہم نے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو سرکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا اس سے اسی قدر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا حصہ نصیب ہوتا چلا جاتا سوارج ہے, ہے سوارج یہ بہت خوبصورت ہے تو ایک کاش کہ ہمیں بھی یہ ادا ادا کرنا نصیب ہو جائے کہ اگر کوئی ہم سے جہالت کا برتاؤ کرتا ہے تو ہم دیکھیں ان ان کا جواب علم سے ہے جہالت کا جواب کس سے دیں گے آپ جہالت کا جواب جہالت سے تو نہیں لے جائے گا اچھا جہالت کا جواب جب سے دینے بیٹھے گا تو سمجھ نہیں آتا تو تو کالو سلام کہ اگر کوئی کی کی جہالت بات کرتا ہے کالو سلام تو وہ مطلب کہ وہ جدا اختیار کر لیتے ہیں منہ نہیں جس کو منہ نہیں لگانا تو یہ ہوتا ہے لیکن کوئی گسا چڑچڑا یہ انداز تو ہم نے ویسے ہی مطلب اسکرین کے پیچھے نہیں دیکھتے تو اسکرین پر کہاں سے ہوگا ایسا انداز تو آپ تو بڑی مطلب ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ جواب عطا فرماتے ہیں اور اس میں ہمیں سیکھنے کو جیسے ہم مدری مذاکرے کے مدی میں ایک جو ہم سلسلہ لاتے ہیں اس میں ایک ہم نے کیا سیکھا مدری مذاکرے سے تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا بیہیو یا نیگیٹیو کوئی ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ کوئی یوز کرتا ہے تو ہم اس کا ریپلائی دیں اٹ فور بل آسن اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جب آپ برائی کو بلائی سے ٹالیں گے اس کا بہت زبردست کی برکت ہے ف عضل لذی بئی نکا بئی نہ فضل لذیذ فعزل لذیذ بئی نہ کہ بئی نہ ان نہمی جبی کے میں اور اس میں دشمنیتی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست تو یہ تو بہت بڑی بشارت ہے پھر مفتیشا اس کے آگے میں بھول جاتا ہوں. یہ کیونکہ یہ جو ہے نا برکت وما صبر يلق... یہ ان کو دو یعنی یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور انہیں لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جن کو بڑا حصہ نصیب ہوا ہے اطفا ابلتے آسن جی یہ جو وسط ہے نا یہ کوالٹی جو ہے خصوصیت اطفا ابلت یا احسن کہ برائی کو بھلائی سے جو ٹالنے کا جو وصف ہے نا یہ واقع مطلب یہ بیان جب تک تو ہے مگر یہ ہے کمال اور کمال کیسا ہے کہ یہ کمال کس کو نصیب ہوتا ہے وہ جو صبر والے ہیں. وہ جو بڑے مقام و مرتبے والے ہیں سوار. یہ دیکھیں یہ, یہ کیٹیگری ہے تو ہمیں مطلب کہ اس طرف چلنا ہے اور اس طرف چلنے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے پرہزگاری اختیار کرنی ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے بندہ ہے نا دیکھ کر سیکھتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ کر سیکھتا ہے صحبت سکھاتی ہے صرف پڑھنے سے ہی سب کچھ نہیں آ جاتا صحبت ہے بہت کچھ بتاتی کہ جب ہماری بزرگ ہمارے بڑوں کو جب ہم اس طرح نظر انداز کرتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنے کردار میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے اور جب ہم اللہ نہ کرے سیکھ کوئی ہے نا پریشانی تو ہمارے کا کردار جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑوں کے سامنے بیٹھا کرو اپنے سے اعلیٰ درجوں کے ساتھ بیٹھا کرو یہ بات مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پاک مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح مر, مر, مرکات میرات شرح میرات میرات مناجی میں اس کو لکھا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ بزرگوں کا انداز دیکھ کر تمہیں اپنے انداز میں اصلاح کرنے کا ملتا ہے جب آپ اپنے بڑے بزرگ کے پاس بڑے استاد کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو آدمی وہاں پر اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے اللہ نصیب کرے تو یہ مدنی مذاکرے میں آپ اس کو پہلو کو سامنے رکھیں جو بھی میں نے ارض کیا ہے ان مدنی مذاکرے کا لطف دوبالا ہو جائے گا لے رہے کہ یار یہ اور میں کیسا کال چلائیں میں راول سے جاوید درج کر رہا ہوں آشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلہ ہے آج امیر سنت نے ایک موریدی کمپیوٹر سے جو پوچھا اور ان کے والدین کو تحفہ دیا گیا گیارہ سو کا تو امیر سنت نے فرمایا کہ انہوں کو ان کی پسندیدہ ڈسک کھلا دی جائے تو مدنی منع نے کیا کہ بسکوٹ پھر بریانی کا بولا اور پھر امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کوئی زو کی روٹی کا بھی بولے اور پھر بول کے خود ہی کہتے ہیں کیا کہ ہاں کوئی سمجھا سکھا کے نہ بھیجے کہ اب زو کی روٹی کا بولے عید جھوٹ ہو جائے گا تو امیر علیہ سنت کی احتیاط خود ہی بتاتے اور خود ہی سمجھا دیتے ہیں ماشاء اللہ لاتبار و سنت کو دراج عمر بالخیر فرمائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک چیز نوٹ کرے آپ اور میں تو بیٹھے ہوں کہ ہم کو سلسلہ کرنا ہوتا ہے ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یار آج کون سا مدنی پور لینا ہے کون سا بندی پور لینا ہے گھر بیٹھے ناظرین کو بھی شباشی ہے الحمد للہ شاباشی ہے ہم سے رابطہ کر کتنے رہے ہوں گے اور کتنوں سے ہم رابطہ کر پاتے ہیں اور کتنے کول کر پاتے ہیں آج تو کمالوں مسواک کا جو پوچھا کہ آپ نے یو رکھا تو یو رکھتے ہیں تو کہا کہ باپ یہ بھی دیکھتے کتنا نوٹس لیتی ہے کتنا سیکھنے کو سیکھتے ہیں اور کتنی چیزوں کو یعنی آپ اور میں نے جو مطلب دس بارہ مدنی پور لکھے نا جانے کیا کیا لے لیا ہوگا سیکھ لیا ہوگا کتنے نے عمل بھی کر لیا ہوگا یار اللہ نصیب کرے یار میرے کو بھی کیا سیکھتے ہیں ہر لوگ میں تو وش کھاتا ہے کبھی کبھی مدنی چلنا کے ناظرین میں سے اور کئی مدنی بیٹیاں ہیں میرے سنت کی جن کی زندگیوں میں مدنی باہر آ جاتی ہوں گی یار میں پتا ہوں یہ خوش ہے وہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اور وہ شد اپنی محرومی پر آنسو بائے کہ جو اتنی بڑی نعمت کو پا کر بھی محروم رہ جائے یقین مانے یعنی کہ بالکل کیوں سمجھے کہ یہ میٹھا ٹھنڈا اور مطلب پانی یہ میرے گھر سے گزر رہے مدنی چینل میں مدنی مذاکری کی صورت میں اور وہ پیاسے کا پیاسے رہ گیا میرے سامے پانی گزر گیا اتنا میٹھا ٹھنڈا اور اتنا خوبصورت اور شیریں پانی دل میں کا بہتا ہوا دریا میرے, میرے سامنے سے گزر گیا اور میں پیاسا رہ گیا اور پینے والوں نے پیا جنہوں نے ہاتھ ڈالے کسی نے پورے گھوتا لگا دیا کہ چلو یار میں اس سے موتی نکال کر آ جاؤں کمال ہے واقعی اے میرے پیارے پیارے مدنی چلے کے ناظرین جو مدنی مذاکرے سے ماشاءاللہ لیتے ہیں یہ ایسے ماشاءاللہ اللہ ملا دلو ہمارے عاشق رسول جمع جماعے نہ جانے انہوں نے بھی کیا کیا سیکھا ہوگا مدینہ مدینہ اللہ نصیب کرے ماشاءاللہ اچھے پہلو نکال بیان کیا آپ نے شاباشا مرحبا ماشاءاللہ تو یہ نہ یہ, یہ اس کو میں کہوں گا باپا بولنا سکھاتے ہیں کہ بولنا کیا ہے اب یہ کہ جا کر اب جو کی روٹی بولنا اب اس کا اب اس نے کبھی زندگی میں گھر میں بھی جو کی روٹی کا جو آٹا بھی نہیں دیکھا اتر یہ پوچھے گیا ہمیں جو کی روٹی ہوتی ہے کیا ہمیں تب ہی تو کھلایا نہیں آپ نے لیکن اب یہ کہ گھر پہ ممی جا... کو دکھا دو تو پکا نا جو روٹی یوں عام روٹی کی طرح بنتی بھی نہیں اس کو تھوڑا سا یوں گولا بھی, بھی نہیں آتی تھی جلدی سے تو یہ ہے تو اب یہ کہ بولنا بھی سکھایا نا ذہن دیا جو روٹی پھر بولنا سکھایا اب سچ بولنا ہے غلط بیانی نہیں کرنی اور ایک ان چیزوں سے بچنا ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ صد کرو مرحبا جی کون لیں یوسف جیلانی اختاری بات کر رہا ہوں میں کراچی سے سر جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح وہ سے پاک عنہ کی والد جو ہیں حسنی حسنی سلسلہ ہے اور والدہ کی طرف سے حسین ٹھیک ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بھی کوئی بزرگ ہیں جو والد کی طرف سے حسینی ہوں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہو ایسے کوئی بزرگ ہیں میرے علم میں نہیں ہے میں نہیں جانتا اگر مفتی صاحب جانتے ہو تو اس میں تو کوئی بہت تو نہیں ہے کہ اس کا ہونا کوئی بہت تو نہیں ہے آ, اگر سیدوں کے سلسلے دیکھے جائیں گے تو اس میں نکل آئیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ امام حسن کے تو ایک شہزادے امام حسن مصنف تھے جن کے ذریعے آپ کی نسل مبارک چلی تو دوسری طرف حضرت امام زین العابدین تھے جن سے حسینی سلسلہ چلا تو امام زین العابدین سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو وہ حسینی سید کے لائیں گے یعنی باپ کی طرف سے حسینی اور پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ والدہ کی طرف سے جا کے وہ حسنی بنتے ہوں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اگر سادات کے سلسلوں کو دیکھا جائے گا تو اس میں نکل آئیں گے وہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوگا نہیں جی میں کہ ہم مجھ سے آپ نے پوچھا میرے علم نہیں ہے کوئی بزرگ کا نام جی کال دیں جی مفتی صاحب میں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے نا پہ گاڑی لینی ہے کہ یہ سوز ہوگا کہ نہیں انسٹالمنٹ پہ جی انسٹالمنٹ پر گاڑی لینا دیکھیے ویسے اگر قسطوں پہ کو گاڑی لیتا ہے تو یہ لینا تو اس کا جائز ہے یعنی قسطوں پہ عام طور پہ چیز مہنگی ملتی ہے جیسے مثال کے طور پر دس ہزار کی چیز ہے تو قسطوں پہ لیں گے تو پندرہ ہزار کی مثال کے طور پر مل رہی ہے آپ کو سال میں اب اس کی قسطیں مقرر کر لی ہر مہینے بارہ سو روپے آپ نے دینا ہے تو اتنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز قسطوں میں خریدی جائے اور مہنگی خریدی جائے لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ اس میں ہوتا یہ ہے یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے تو یہ چیز اگر لگا دی جائے گی تو یہ شرطیں فاسد دیں اس کی وجہ سے یہ سودا غلط ہو جائے گا اس طرح بعض مقامات پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسطیں دے نہیں پائے تو آپ کی قسطیں بھی ضبط تو وہ چیزیں بھی آپ سے لے لی جائیں گی یہ بھی ناجائز و حرام ہے تو اس طرح کی اگر شرطیں لگائیں گے تو تو شران اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر یہ شرطیں نہیں ہے صرف ایک چیز آپ کو مہنگی مل رہی ہے اور وہ قسطوں میں مل رہی ہے تو اس میں حرچ نہیں ہے کال دیں ہم ساجد افتاری قادری دبئی سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللّہ تعالیٰ مسکراہٹ اور آپ کا جو انداز ہے جو بیان کرنے کا انداز ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ مجھے اور میرے حلقے والوں کو بہت پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے اور تمام زمین و بلیات سے جنہوں انس کے شروع سے محفوظ فرمائے خاتمہ بالخیر عطا فرمایا, فرمایا ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا بہت, بہت بہت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی حوصلہ افزائی کرنے کا دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھا سلح حبیب صلی اللہ چلا اسلام علیکم السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آسم علی بول رہا ہوں راولپنڈی سے سوال یہ تھا کہ میت کو غسل دینے والے پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ اپنے موبائل نس پارے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں کیا اس کا سوال بھی اسی طرح ملتا ہے جیسے قرآن پاک میں پڑھنے والے کو ملتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے قرآن پڑھنے کا ثواب تو وہی ملے گا جو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اگر آپ موبائل پہ پڑھتے ہیں تلاوت کا جو ثواب ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن کریم جو مصحف ہے اس کو جو چھونے کا جو ایک ثواب ہے با وضو اگر ہم اس کو چھوتے ہیں تو وہ ثواب ایک الگ ہے تو مگر جو تلاوت کا جو ثواب ہے وہ موبائل فون پر بھی ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں ملے گا ایسا ہی ہے. اور رہا یہ کہ غسل کے متعلق آپ نے شاید فرمایا تو اگر میت کو کسی نے غسل دیا تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہاں بہتر ہے کہ کر لیں کوئی غسل فرض نہیں ہو جاتا جی کال چلائیے سوال ہے کہ میں آٹھ دس گھنٹے مدنی میں مزاک... مزاک... مدنی چینل دیکھتا ہوں ڈیلی اور آ... میں نے گیہوں کی روٹی بھی پکا کے کھائی ہے کل آٹا لے آیا تھا تو میرے لیے خصوصی دعا کروا دیں ماشاء اللہ, اللہ اللہ, اللہ, اللہ کریم آپ کو جو شریف کی روٹی کی برکت عطا فرمایا ماشاء ماشا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اور خوب خوب اپنی چینل دیکھنے اور اس کی دیکھنے کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرحبا جی آئی سوال کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ دولت کے سپنے دیکھنا اور مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا رات دن بس وہ میں امیر ہو جاؤں اور مال مل جائے تو اس پر عمیر اللہ سنت نے پھر اس کی مذمت بھی بیان کی ہے باقی یہ ایسا شخص پھر قابل رحم ہو جاتا ہے ہوتا کیا یہ داول سلامی کی کتاب ہے ہرس لالچ تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ چلی تو یہ مشہور معروف نام ہے معروف نام ہے تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جاگتے میں بھی خواب دیکھتا تھا اچھا جی تو ایک مرتبہ یہ مزدوری کے لیے بیٹھے تھے گئے تو اب وہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یہ انڈوں کا ٹوکرا جو ہے وہ لے جانا ہے تو کیا مزدوری لوگ تو انہوں نے کہا کہ ایک انڈا دے دینا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ مزدوری طے ہوئی اس نے سر پہ رکھا اور وہ آگے چلا اب وہ آگے چلتے چلتے پھر اس کو خواب خواب آنا شروع ہو گئے تو اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ جو انڈا مجھے ملے گا نا تو یہ انڈا میں اپنے پڑوس کی جو مرغی ہے اس کے نیچے رکھوں گا پھر اس میں سے جب چوزہ نکلے گا تو پھر میں اس کو پالوں گا پھر وہ انڈے دے گی تو یوں میرے ساتھ بہت چوزے ہو جائیں گے پھر میں ان کو پال کے میرے ساتھ بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی پھر میں ایک بکری خریدوں گا تو اس بکری کو میں پالوں گا پھر وہ بکری بچے دے گی تو بچے ہو ہو کر جناب میرے پاس بہت ساری بکری ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا پھر میں گائے خریدوں گا تو اس کو پالوں گا پھر وہ گائے بچے دے گی تو یوں میرے پاس بہت ساری گائے ہو جائیں گی میں بہت مالدار ہو جاؤں گا پھر میں شادی کروں گا جب شادی کروں گا تو میرے بچے ہوں گے جب بچے میرے زیادہ ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ بچے جب میرے پاس آئیں گے کہ ابو ابو مجھے پیسے دو تو میں ان کو کہوں گا جاؤ یہاں سے ابو جیسے ہی کہا نا جاؤ یہاں سے وہ دوڑ کر کے ٹوکرا گر پڑا تو جو سے ٹوکرا گرا تو उसने कहा ए मेरे टुकरा तोड़ दिया उसने कहा मेरा अंडा जाओ यहां से तो उस सारा जो सपना था ना वो ऐसा उसका हिसाब किताब हो गया तो ये है कि रातों रात सपने तो देखने में कोई पाबंदी तो है नहीं तो बाकी ये भी एक बड़ा अभी लाते हुए ठीक है अल्लाह ल راتو رات مالدار بننے کا جو ایک خواب ہے سپنے تو یہ جب انسان کے اوپر ہو جاتے تو اصل بات ہوتا ہے کہ اپنی محنت سے بھی چلا جاتا ہے کوئی مدینے کا خواب دیکھتا ہے کوئی مکے کا خواب دیکھتا ہے کوئی بغداد کا خواب دیکھتا ہے کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ خاص خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے غسبا کی زیارت ہو جائے اور کوئی خواب دیکھتا ہے کہ میں پیسے والا ہو جاؤں دولت والا ہو جاؤں اللہ موقع پر دولت نہیں ملتی نا تو وہ پھر وہ ناجائز ذرائع اختیار کرنا غم بھی لگ جاتا ہے غم نا. مال کا غم اللہ کی پناہ مال کا غم بڑا عجیب غم ہے اتنا بے چین اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ملنا وہی جو مقدر ہے غم لگا لیا ہے کہ یار مجھے اتنا چاہیے مطلب ایک اپنے طور پر ہم نے ریزیوم کر لیا ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے بھائی کہاں سے ملے گا جب آپ کے تقدیر میں نہیں ہے آپ کے مقدر میں نہیں ہے لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ملے گا تو کیسے تو انسان اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ لسٹ میں لے لیتا ہے یہ بھی کروں گا یہ بھی یہ بھی, یہ بھی کروں گا اور وہ نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اور یہاں تو سپنے سو برس کے ہیں خیالات سو برس کے ہیں پل کا پتا نہیں ہوتا کہ میرا بنے گا کیا پورا پورا دن گزر جاتا ہے ایک روپے کی آمدنی نہیں ہوتی بھی غم لگ جاتا ہے کہ یار یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا تو مطلب یہ بڑا عجیب و غریب ہمارا انداز ہے ملنا وہی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پریشن جو مقدر ہے اگر تیرا, م... تیرا حصہ پہاڑ کے نیچے بھی دبا تو تجھے مل کر رہے گا تو انسان اپنے آپ کو آ... مال سے آزاد کرے غمِ آخرت کی تمنا کرے حدیث پاک میں بھی غم آخرت کی تعریف کی گئی ہے کہ آخرت کا غم دنیا میں جو رسک ہے وہ تو جو ہے نا مقدر وہ ملنا ہے ملنا ہے تو ہوتے ہیں نا کہ وہ آ... یہ نہ رس یہ لکھ کرلم فارغ ہو گیا کہ اس کو کتنا رسک ملنا ہے تو یہ تے ہے ہم ایک مشیت ہے ایک سسٹم ہے کہ ہمیں ایک روزگار کے لیے نکلنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مقدر کی روزی ہر مقدر کا حصہ ہمیں عطا فرما دینا ہے کہتے ہیں نا وہ بزرگ اسباب کا کشکول بناؤ یعنی جو بھی ہم کشکول بیک مانگتے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ ایک کالے کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا کشکول ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسباب یعنی کہ سبب کوئی لو کہ کوئی کاروبار کوئی تجارت تو کوئی یا جو بھی ہے کیونکہ ہاتھ ہاتھ پر ہات بیٹھنا نہیں ہوتا روزگار کمانا ہوتا ہے معیشت کا ایک پورا نظام ہے تو کہتے ہیں کہ اسباب کا کشکول بنا کر روزانہ پر رب کے حضور حاضر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے حصے کی بھیک تمہارے کشکول میں ڈال دے گا سبحان کتنی پیاری سی بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس پرندے کی ذرا دیتا ہے کہ جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے کیا تو مال گمے مال لینے کے بجائے ہم یہ گے میرا بنے گا کیا آخرت میں ایک بزرگ کی بات یاد آ گیا جی ہمیں انہوں نے ایک سے پوچھا کہ یہ بتا کہ نے دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے کتنا زور دیا بولا بہت زور دیا کمانے کے لیے کتنا بولا بہت سوڑ دیا کتنی محنت کی بولا بہت محنت کی کہ میری ضرورتیں میری خواہشیں پوری ہو جائیں اس نے کہا کہ سچ بتا تو نے اتنی محنت کی کیا تیری ضرورتیں خواہشیں پوری ہو گئی بولا نہیں بہت باقی ہے فرمائی جس کام کے لیے تو نے اتنی محنت کی تو اس کو نہ پا سکا اور جس آخرت کے لیے تو نے محنت کی ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے پائے گا یہ بڑی اللہ سمجھنے اللہ والی, اللہ والی اللہ بات کی ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے آنوار پر پھر بھی کم نکلے خواہشات کی کوئی مطلب کوئی حد نہیں ہے ہم دو پوری کرتے ساگے چار کھڑی ہیں چار پوری کرتے آگے چوبیس کھڑی ہوتی ہیں عجیب و غریب ہے خواہشات کا بھی تسلسل بندہ رہتا ہے تو اللہ نصیب کرے اور ہم کوئی آخرت کی تیاری کریں اور مطلب اپنے صحیح معائنہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تبکل عطا فرما دے میناج العابدین ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے مقتط المدینہ سے سیرتوکل کا بہت خوبصورت بیان ہے بہت خوبصورت بیان سوال جواب بھی اس میں موجود ہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا اور بزرگان کی سیرت پڑے کو سے پاک رہے اللہ تعالیٰ کا پیارا مہینہ ان کا توقل کا پڑھے کتنا پیارا توکل تکس میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تو یہ بزرگوں کا توقل ہمیں سبق دیتا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے اور اس میں یہ کہ وہ ماحول کیونکہ اگر ہم اس طرح کا ماحول رکھتے ہیں نا جس میں کاروبار اور دنیا اور مال و اسباب ہی کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں کاروبار دنیا مال و اسباب ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا کہ جہاں آخرت قبر حشر اس کی باتیں بیان کی جا رہی ہو تو ہمیں پھر اس کی ایسا ایسا تیاری کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے تو سحبت وہی اچھی جس پہ قبر آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جائے اور دل سے مال کی محبت نکلے میں اس میں ایک اور رسالے کا آپ کو حوالہ دوں گا میل سنو کے رسالے غریب فائدے میں آشا. یہ رسالہ پڑھیں تو انشاءاللہ ایک تو غربت سے جو ہمیں اختاہٹ یا نفرت دما ہو جاتی ہے نا بدقسمتی سے ایک تو وہ ختم ہونے کی امید ہے غریبوں سے محبت ہوگی مساکن سے محبت ہوگی فقرا سے محبت ہوگی اچھے لگیں گے یہ لوگ ان کے فضائل ہیں اور انشاءاللہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت کے دل سے نکلے گی آپ کے بیان میں ایک بڑی پیاری خوبصورت بات تھی کچھ uh, عرصے پہلے سنا تھا کہ ایک شخص کا کی آمدنی دس ہزار روپے اس کا خرچہ ہو گیا بارہ ہزار اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ میری آمدنی کسی طرح بارہ ہزار ہو جائے کچھ عرصہ کوشش کی آمدنی پہنچی بارہ ہزار خرچہ ہو گیا پندرہ ہزار پھر اس نے دوڑ لگائی آمدنی ہو گئی پندرہ خرچہ ہو گیا بیس آزار. تو اب یہ جو دوڑ بھاگ ہے نا اس پہ تو آدمی کبھی وہ پورا ہوتا ہی نہیں تو آپ نے بڑی پیارا اس کو مشورہ دیا تھا کہ ہونا یہی چاہیے کہ جب بارہ ہزار خرچہ تھا آمدنی دس ہزار تھی تو بجائے دس کی آمدنی کا ٹینشن لیتے کہ ہم بارہ پہنچ جائیں اب بارہ کے خرچے کو دس ہزار لیاؤ نا اس میں آپ بچ جاتے بہت اچھے آجی امین انسان جو ہے نا ہم انسان پہلے ضرورت کے لیے کماتا ہے اس کے بعد سہولت کے لیے کماتا ہے واہ پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے زیادہ زیادہ آشائشیں اور سہولت کے آگے ایک آسائش کا ایک اپنا تصور لگژ جو لائف ہوتی ہے اس کے لیے کماتا ہے تو ڈیفینے اس کی کوئی لیمٹ تو نہیں ہے اللہ ہمیں گمے مال سے غم روزگار سے گم دنیا سے گم گربار سے گمے کاروبار سے اللہ تعالی میں بچائے اور غمے آخرت نصیب فرمائے کال دیں ماشا اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی میں ایک بہت ہی ای پیارا سلسلہ ہے پیر صاحب کو مدنی مذاکرے میں دیکھا ہے کہ جب آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تنقیدی سوال کرتا ہے تو آپ نہایت ہی خوبصورت جواب ہدایت فرماتے ہیں اور جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کی کوئی کرامت بیان کرتا ہے یا آپ کو خواب میں دیکھا گیا ہو یا مدینے میں دیکھا گیا ہو بیان کرتا ہے تو آپ جو ہیں کافی سیریس اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگتے ہیں ایسا کلاس ہمیں کس طرح آتا ہو اور ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہماری کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے تو ایسا بھی مدنی پھول نہایت فرمائے کہ ہمارے ہم اندر بھی پیر صاحب کا جو ہے یہ فیضان تھوڑا سا آ جائے جاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ یہ جو ہم نے فیلنگ دیکھی ہے سنت کی یہ تربیت ہے یہ سکھایا نا اور آپ کے ذہن میں یہ دو چار سوالات پیدا ہوئے ہیں اگر اپنی تعریف سنے اپنی واب سنے تو یہ انداز ہونا چاہیے اور اگر کوئی تنقید کے تو یہ انداز ہونا چاہیے نا یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل اس پر ایک اثر لینے کی آپ کی توجہ کے غیر ایسا ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالی اس طرح ہماری تربیت ہوگی اور یاد رکھیے گا طبیعت تربیت سے بنتی ہے یہ یاد رکھیے گا طبیعتوں میں تبدیلی آئی جاتی ہے جبکہ تربیت ہو تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کے بہت سارے سرا فوائد حاصل ہوں گے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کریں آ, باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب ہے اس میں حب جا حب مداح حب دنیا اس طرح کے کئی عنوان موجود ہیں تو اس کو بھی پڑھنے سے فرق پڑتا ہے ان بہت فرق پڑے گا اللہ کی رحمت سے کال چلیں مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی میں کے توصل سے یہ سوالات پوچھنے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں تو اگر وہ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو فرض ادا کر رہے ہیں دو رقائب سے زیادہ والے تو اس میں افضل یہ ہے کہ سورے فاتحہ کے ساتھ کوئی سورج بھی ملائیں تو جو اسلامی بہن ہیں ان کے اوپر تو جماعت ہے نہیں تو وہ کیا ہمیشہ یعنی کہ ان کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ فرض کے اندر دو سے زیادہ والی جو ہیں اس میں پورے فاتحہ کے ساتھ ملائیں اب چونکہ مفتی صاحب نہیں ہے اور دار الفتہ سونت کی سیٹ خالی ہے اس لیے میں شرح سوالات کے جوابات دینے سے معذرت چاہوں گا ناراض مت ہوئیے گا کل چلائیے ماشاءاللہ جی جی شرحکی سوالات ہیں ہمارے پاس کالنگ میں لیکن مفتی صاحب نہیں ماشاء اللہ جس طرح ہمارے اسلام بھائی نے وہ ایک جو کی روٹی کا جو سوال نوٹ کیا اسی طرح ایک میوزک چلانے کے حوالے سے بات چلی تھی تو وہ جو عمیر نے اس سے پہلے بھی تربیت فرمائی ہے کہ اگر کہیں میوزک چل رہا ہو تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آواز بند کر دو اے آواز کم کر دو تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک ایسی اسٹرائک ہے یہ مائنڈ میں یعنی آپ کے اسپارکنگ شروع ہو جائے گی یار یہ کیا بات کی ہے آپ آواز کم کر دی یعنی آپ اس کو چلانے کی اجازت دے دی نا ان دس سینس جی جی تو یہ کیوں بند کروا دیں بند کر دیں اللہ اللہ یہ احتیاط نصیب کہہ رہے اسی سوچ نصیب کر رہے مدری مذاکرہ دیکھتے رہے کل ایک بار پھر انشاءاللہ اللہ مذاکرے کی مدی میں حاضری کی نیت ہے صح الحبیب صل اللہ علیہ وسلم